أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سیری کم آیات ہی فتح عفونہ واما اور کا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر یعنی مکہ کے حقیقی رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو قابل احترام قرار دیا ہے اور تمام چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کا فرما بردار بن جاؤں اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہو میں سناتا رہوں پس جو شخص قرآن کریم کو سن کر ہدایت حاصل کرتا ہے گویا وہ اس کے لیے ہی فائدہ مند ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمام میں اللہ تبارک وطالعہ کے لیے ہے اے مکہ والو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسی نشانی دکھلائے گا جس کو تم جان جاؤ گے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ جو عمل کرتے ہو تمہارا رب اس سے بالکل غافل نہیں ہے سامعین کرام یہ صورت النمل ہے اور صورت النمل کی آخری تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے آخری تین آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو نصیحت کی ہے لیکن اس بار انداز بدلا ہوا ہے اس بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ مکہ والوں کو مختلف کیجئے آپ مکہ والوں کو بولیے آپ کہیے ان نما تو انعبود رب ہاذ ہل بلدل وَشن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو یہ حکم دے رہا ہے مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس مکہ شہر کے حقیقی اور سچے رب کی عبادت کرو جو صرف مکہ شہر کا ہی مالک نہیں ہے بلکہ تمام کی تمام چیز اس کے ملکیت میں یہاں پر مکہ شہر کے مالک ہونے کی جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آیات اور یہ جو صورت نازل ہو رہی ہے دراصل مکہ کے اندر ہو رہی ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام صرف مکہ کے اندر تھا اور صرف مکہ والوں کو ہی نصیحت کی جا رہی تھی اسی لیے یہاں پر مکہ کے رب کی طرف خاص طور سے نسبت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا دے رہا ہے کہ آپ مکہ والوں کو کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس لیے ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا اس لیے ضروری ہے اس کو راضی کرنا اور خوش کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اے مکہ والو اس شہر کی وجہ سے اللہ تبارک و نے عرب اور عرب کے علاقوں کے اندر جو تمہاری عزت اور تمہارا جو وقار قائم کیا ہے یہ صرف رب کی طرف سے رب نے جو مکہ کے متولی ہونے کی وجہ سے کعبہ کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جو تمہاری عزت ڈالی ہے تمہارا جو وقار ڈالا ہے اس کی وجہ سے عرب کے لٹیرے اور عرب کے ڈاکو ان لوگوں سے تمہاری جان بھی محفوظ ہے تمہارا مال بھی محفوظ ہے تمہاری جان بھی محفوظ ہے اور تمہارا مال بھی محفوظ ہے اور جب تمہاری تجارت نکلتی ہے تمہارے تجارتی کافلے جب نکلتے ہیں تو عرب کے ڈاکو اور عرب کے لٹیرے احترام کی وجہ سے تمہارے تجارتوں, تجارتی کافلوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے وغیرہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تھا اس وقت عرب کے علاقوں میں لوٹ مار عام تھا کوئی اکیلے گر جاتا فوراً اس کو لوٹ لیا جاتا مکہ کے لوگوں کے علاوہ دوسرے علاقے کے جب قافلے نکلتے اس کو لوٹ لیا جاتا تھا لیکن مکہ کے قافلے کو اس لیے نہیں لوٹا جاتا تھا کہ وہاں کعبہ ہے اور کعبہ جو ہے وہ مسجد حرام ہے اور اس کا احترام تمام لوگوں کے دلوں میں تھا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مکہ والوں کے لیے لوگوں کے دل میں یہ عزت اور احترام ڈال دیا تھا کہ آپ ان کے ان کے قافلے کو بالکل چھیڑ چھاڑ نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید یہ بتلا رہا ہے کہ اے مکہ والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا تمہارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ تم جس کو اجازت دے دیتے ہو حج،, حج کرنے کے لیے آنے کے لیے جب وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو عرب کے لوگ اس کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تو تمہارا جو عزت ہے تمہاری تمہارا جو احترام ہے تمہاری جو عزت ہے لوگوں کے دلوں میں یہ عزت تمہارے جھوٹے معبود نے نہیں ڈالا ہے بلکہ رب نے ڈالا ہے اس لیے ضروری ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور ہمارا رب یہ ہم کو حکم دے رہا ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں اور اسی کا فرما بردار بن جاؤ سامعین کرام یہ بات مکہ والوں کو کہی جا رہی ہے لیکن دراصل یہ بات ہم کو بھی کہی جا رہی ہے آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو امن و سکون دیا ہے جو روزی روٹی دی ہے جو ہمارے پاس عمدہ مکانات ہیں ہمارے پاس جو بال بچے ہیں ہمارے پاس جو خوشیاں ہیں جو مسرتیں ہیں یہ چپ نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا کے جو انسان ہیں ان کی جو فطرت ہے اتنی بدترین ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کاٹنے پہ لگ جائے ایک انسان دوسرے انسان کو ذلیل و رسوا کرنے پر لگ جائے لیکن اللہ تبارک تعالی روکتا رہتا ہے دوسری قوموں کو روکتا رہتا ہے کہ دوسری قوم سے بھیڑے نہیں دنیا کے اندر امن و سکون قائم ہو تو یہ جو امن و سکون ہے یہ رب کی طرف سے لہذا ضروری ہے کہ اسی رب کے سامنے سر جائے کوئی پیر ہو یا کوئی فقیر ہو یا کوئی ولی ہو یا کوئی بڑا بابا ہو یا کوئی مٹی اور پتھر کے بت ہو یا کوئی بھی ہو دنیا کے اندر امن و سکون وہ نہیں لا سکتا دنیا کے اندر امن و سکون ہے تو صرف ہمارے رب کی وجہ سے ہے لہذا جس رب نے ہم لوگوں کو سکون دیا ہے اس رب کی عبادت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ مکہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں فلیا مدو رب بہاد اللہ خوف پس مکہ والوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک سے محفوظ کر دیا ہے اور خوف سے بالکل امن دے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے مزید فرما رہے ہیں وہ ان اطرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ مجھ کو قرآن پڑھ کر کے سنانے کا حکم دیا گیا ہے جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا ویسے, ویسے ویسے ویسے میں لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کیوں کیونکہ یہ رب کا پیغام ہے یہ رب کا فرمان ہے یہ رب کی ہدایت ہے اس کو سنا دینا میری ذمہ داری ہے جب میں اس کو سناتا ہوں تو جو لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ انہیں کو فائدہ ہے اور اگر کوئی اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں کوئی اس قرآن کریم سے منہ مو موڑ کر کے بھاگنا چاہتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا کام صرف ڈرانا ہے لوگوں کو سنا دینا لوگوں کو ہدایت دے دینا لوگوں کو سیدھے رستے پر لے آنا یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام ہے جو اللہ کا فرمان ہے اور پیغام ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے اللہ نے اس, کو اس آیت کریمہ کے اندر کہا و ان قرآر مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو قرآن کریم جیسے جیسے نازل ہو رہا ہے اس کو تمہارے سامنے پڑھ کر کے میں سنا دوں فنتدا فنما نفسی اس قرآن کو سن کر کے اس آیت کو سن کر کے رب کے پیغام کو سن کر کے رب کے احکام کو سن کر کے جو ہدایت پا لیتا ہے ہدایت پانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں اس کا فائدہ ہے اور وہ منزل اور جو گمراہ ہونا چاہتا ہے جس کی نظر میں ان آیات کی کوئی وقت نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے تو ان کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان نما انمن المنظرین میں صرف ڈرانے والا ہوں میں صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں میں لوگوں کو حکم دینے والا نہیں ہوں میں لوگوں کے اوپر داروگا نہیں ہوں اللہ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرماتے ہیں ع اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اللہ کے نلی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے دائیں ہیں ان کا بھی کام صرف حق بات کو صاف صاف اور کھول کر کے پہنچا دینا ہے کوئی مانتا ہے اس کا فائدہ ہے اللہ اس کو دنیا کے اندر امن و سکون دے گا عزت و سربلندی دے گا اور آخرت میں جنت دے گا اور اگر کوئی ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے زبردستی گمراہی کے رستے میں گھس کر کے جانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ لے گا اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے انا ارسل کا بل حق اے و محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حق کے ساتھ حق یعنی قرآن کے ساتھ اسلامی تعلیم کے ساتھ آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خوشخبری بھی سنا دے اور جہنم کے سے ڈرا دے صحاب ذہیم لیکن جو جان بوجھ کر کے جہنم میں ہی گرنا چاہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جہاں مکہ والوں کو نصیحت کی وہیں پر ہم تمام کو نصیحت کی کہ یہ اللہ کا پیغام ہے یہ اللہ کا فرمان ہے یہ اللہ کی تعلیم ہے اللہ کے دائر سے اس کو آپ کو بتا دیں گے زبردستی آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے چلائیں گے نہیں اگر آپ اس قرآن کی آیات کو سن کر کے اللہ کے فرمان کو سن کر کے اللہ کی تعلیمات کو سن کر کے ہدایت کے رستے پر چلتے ہیں آپ کا فائدہ ہے اگر آپ نہیں چلتے ہیں تو اللہ تبارک و نے کو صرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے کسی کو اوپر داروغا بنا کر کے نہیں بھیجا اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں مکہ والوں کو وسیعت اور نصیحت کرتے ہوئے کہ وقول الْحَمْدُ للہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ تمام کی تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے سیوری کم آیات ہی جس دور میں یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے اس دور میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے مکہ والو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسی نشانیاں دکھلائے گا کہ تم پہچان جاؤ گے یعنی اے مکہ والو اگر تم اس قرآن کی مخالفت کرو گے تو اللہ ہر جگہ تم کو ذلیل کرے گا اور اس کے مقابلے میں اس قرآن پر ایمان لانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ سربلند کرے گا آڑے وقتوں میں ان کا ساتھ دے گا ان کو سر بلند کرے گا اس قرآن کے ماننے والے کو تم جتنا بھی دبانے کی کوشش کرو گے جتنا بھی جھکانے کی کوشش کرو گے ان کے نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سر بلند کرتا جائے گا اور آخر میں تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بالکل حق ہے یہ قرآن بالکل حق ہے اس قرآن کے ذریعے سے اور نبی کے فرمان کے ذریعے سے تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل برحک پیغمبر ہیں چنانچہ یہی ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو فتح کروایا مکہ والوں کو ایمان لانے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ملا ہر حال میں ان کو ایمان لانا پڑا اور وہ ایمان لائے اور جن لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوا وہ لوگ جہنم رسید ہو گئے تو سامعین کرام ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ بھی یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ہم جو اپنا نبی یا اپنا دائی اور اپنا مبلک یہاں پر بھیج رہے ہیں ان کا کام صرف حق بات بتا دینا ہے آپ اگر مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی اور خوش ندی آپ کے ساتھ ہے جنت آپ کے ساتھ ہے اور اگر نہیں مانتے ہیں تو ہمارے دائی سے پہنچا دیں گے باقی جب آپ ہمارے ہاں آئیں گے قیامت کے روز تو اللہ خوب اچھی طریقے سے نپٹنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے ذریعے سے صحیح فہم اور صحیح سمجھ آتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان آیات پر ہم تمام کو غور و فکر کرنے والا بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح رستے پر چلنے والا بنائے مومرین کے سطح میں شامل فرمائے